نحمدون صلی اللہ علیہ وسلم ونرسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و صلی اللہ علیہ اسلام علیکم خواتین و آپ کے پسندیدہ پروجیم دفی دلوں کا سہرہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزدان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے نازن حضرت صاحب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جسے باب ریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے دن صرف اور صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا اور ان کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے وہ اس پکار پر چل پڑیں گے اور ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا جب روزے دار اس دروازے کے ذریعے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا یہ ناظرین بخاری و مسلم کی حدیث میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور آج دروازوں میں مختلف کیٹیگریز جو ہیں وہ ان دروازوں سے داخل ہوں گی مثال کے طور پر جو نماز ادا کرنے والے ہیں وہ باب و سے داخل ہوں گے جو توبہ کرنے والے ہیں وہ توبہ کے دروازے سے داخل ہوں گے جو صدقہ دینے والے ہیں وہ باب صدقہ سے داخل ہوں گے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے اسی انداز سے وہ لوگ جو اللہ کے لئے روزہ رکھا کرتے ہیں ان کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہوگا اور اس دروازے سے وہ تمام لوگ داخل ہوں گے آج کے اس دور میں انسان سوچتا ہے کہ مجھے اس روزے کا ثباب کیا مل ہے میں جو اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور تکالیف کو برداشت کرنا ہوں میں جو صبح سے لے کے شام تک فاقے کی کیفیت میں رہتا ہوں اور اپنی نظروں کا روزہ بھی رکھتا ہوں اپنے ہاتھوں کا روزہ بھی رکھتا ہوں اپنے پیروں کا روزہ بھی رکھتا ہوں اپنے پیٹ کا روزہ بھی رکھتا ہوں اپنی زبان کا روزہ بھی رکھتا ہوں اپنی کا روزہ بھی رکھتا ہوں اپنے قلب پر دسترس رکھ اور اس کو بالکل صحیح سمت چلا کر اپنے قلب کا بھی روزہ رکھتا ہوں غرض کے انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن مکمل طور پر روزے کی اصل حیثیت اس کی اہمیت میں سمجھنے کے لیے اس حد تک مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا ناظرین بات یہ ہے کہ بہت عقل سے ماورہ باتیں یہ نظر آتی ہیں کہ انسان روزہ رکھتا ہے کیوں رکھتا ہے سائنٹیفکلی تو بہت سی چیزیں پروون ہیں کہ روزے کے فوائد کیا ہیں لیکن ایک انسان کے لیے ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف رکھا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اللہ کے حکم پر رمضان کے روزے رکھا کرتے ہیں اور روزے کی صحیح روح اور اس کے صحیح مرکز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں دیے ہوئے صحیح پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس انداز سے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص دروازہ باب الریان کی صورت میں بنا دیا کہ جس سے صرف اور صرف وہی روزے دار داخل ہوں گے ذرا ناظرین ایک تصور تو کریں کہ دنیا میں اس وقت ڈیڑھ ارب کے قریب مسلمان ہیں ازل سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا محشر سے پہلے پہلے جن لوگوں کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہوگا ایک طویل قطار ایک کثیر ہجوم جو ہے وہ موجود ہوگا اور ایک تصور تو کریں ناظرین کہ جنت کو اللہ تعالی نے آراستہ پیراستہ کیا ہوگا جنت کی تمام تر نعمتیں اس کے اندر موجود ہوں گی اور ان تمام نعمتوں کا حصول صرف اس بات سے ممکن ہو جائے گا کہ جس وقت ہم روزے دار انشاءاللہ اللہ اس باب الریان کے بالکل کنارے کھڑے ہوں گے اور فرشتہ پکار کے یہ کہے گا کہ کہاں ہیں وہ روزے دار جو اللہ کے لیے روزہ رکھ کرتے تھے کہاں ہے وہ مسلمان وہ مومن جو اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے سے رہا کرتے تھے ارے کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے تکالیف کو برداشت کیا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے روزے کی صحیح روح کو اس کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ارے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کھانا پینا میسر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ان تمام حلال کاموں سے محفوظ رکھا اور بچا کے رکھا صرف اپنی رب کی رضا کے خاطر آج ان تمام لوگوں کے لیے بشارت ہے آج ان تمام لوگوں کے لیے نعمت ہے آج ان تمام لوگوں کو ایک پرج مل رہی ہے آج ان کو بڑا ایکسیریس وے میں ڈیل کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب آپ کا یہ پروٹوکال ہے کہ آپ اس دروازے سے خصوصاً داخل ہوں گے نازرین آپ جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ایک مثال دیکھے میں واضح کرنا چاہتا ہوں بات کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو بزنس کلاس ہوا کرتی ہے اور ایک اکنامی کلاس ہوا کرتی ہے جو جنرل پبلک ہے وہ تو اکنامی کلاس میں کھڑی ہو جاتی ہے اور جا کے جناب بیٹھ جایا کرتی ہے لیکن ان لوگوں کو بڑا پرولیج ملا کرتا ہے جو بزنس کلاس میں سفر کیا کرتے ہیں بالکل اسی طرح ناظرین جو لوگ داخل جنت کیے جائیں گے ویسے تو ایک کلاس جو ہے وہاں پر جایا کرے گی اور بے شک ایک کلاس ہی جا سکتی ہے لیکن ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص لوگ ایسے رکھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کچھ ان سے اپر کلاس عطا کرے گا اور وہ اپر کلاس ناظرین کن لوگوں کی ہوگی میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ دروازے ہیں لیکن اس میں ایک وہ شخصیت بھی ہے یا وہ طبقہ بھی ہے یا وہ قبیلہ بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہیں اور اللہ کو راضی کیا ہے اللہ کرے ناظرین کہ ہم روزے کی اصل حیثیت کو اور اس کی روح کو سمجھ لیں اور اسی انداز سے نا ہم روزے رکھنے کی کوشش کریں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر صفحے کے بعد نو زراعت دلوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. شامل کریں گے جناب اپنے پہلے کارنر کو اور آپ جانتے ہیں ناظرین کا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سرپرست اعلیٰ سلانی ویلفیئر ٹرسٹ محترم جناب مولانا بشیر فاروقی قادری صاحب اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم جنید وعلیکم السلام ریاض احسن میں بات کر رہا ہوں ریاست خان سے بات کر رہے ہیں جی میں اٹک سے بول رہا ہوں اٹک سے بات کر رہا ہوں جنیتا ایک مسئلہ تھا اس کے لیے میرے دعا یا وزیشے کا مولانا صاحب سے درخواست ہے اس میں یہ ہے کہ میری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں اور تین دفعہ हो مسکریج ہو چکے ہیں اور ابھی ریسنٹلی میں نے آرٹیفیشیل پروسیجر بھی کروایا تھا لیکن اس میں بھی کوئی بات نہیں بنی تو اولاد کے لیے دعا کا بتائیے گا اور دوسرا یہ کے بات بند سے مند سے رہ جاتی ہے تو کیا کوئی عمل یا کسی قسم کے رکاوٹ تو ہماری راہ میں نہیں اس کے لیے بھی دفاع اللہ بہت کریم ریاض صاحب آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ جناب بھائی، تسلیم صاحب, صاحب کا یا اپنے کاپ کی کال والے بند ڈراپ ہو گئی ہے السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہر جی کیا فرمائیں محترم اللہ تعالیٰ آپ کی تمام رکاوٹوں کو دور کریں اور جو پریشانیاں ہیں جو ازیت ہیں وہ دور کر دیں جیسا جی جی کہ آپ نے کہا کہ دو مرتبہ حمل ضائع ہو چکا ہے یاد رہے کہ یہ واقعی تکلیف دہ بات تو ہے مگر قیامت کے روز جو کچا بچہ ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے وہ بھی قیامت کے روز اللہ تبار تعالیٰ کے فضل سے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے انہیں جنت میں لے جائے گا تو جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس پر آپ صبر کیجئے اور آپ نے ہم سے جو وظائف مانگے ہیں ان میں ایک وظیفہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں دو باتیں اور ایک مشورہ دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ امید ہے کہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے دونوں میاں بیوی فجر کی نماز کے بعد دس تصبیاں پڑھیں یا مجیب و یا, یا, یا مجیب و یا مجید۔ مجیب اللہ کا نام ہے اور اس کے معنی ہے دعا قبول کرنے والا اور دوسری بات یہ ہے کہ افطاری کے وقت دونوں میاں بیوی جو ہے افطار سے پہلے اللہ سے دعا کریں ابیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت دعا رد نہیں فرماتا اور جو پانی یا خجور استعمال کر رہے ہیں افطار کے وقت اس پر اکیس مرتبہ یا باریوں پڑ کر دم کر کے پھر پانی یا خجور استعمال کریں انشاءاللہ شاء تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو بہت جلدی خوشی ملے گی مجھے ویسر ویکسر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھیں میں اولاد کا مکمل وضیفہ بھجواؤں گا ماہ رمضان کی رحمت رواں روا دوا ہیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ بہت خوشی نصیب ہوگی انشاءاللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم, علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام آ, جی میں آپ سے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتی تھی اور اس کے حال میں کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتی تھی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں اپنا نام آن آن نہیں بتانا چاہتی آپ ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیں پھر بات کریں ہم سے ہاں جی ہلو جی فرمائیے ہاں جی میرے اور میرے میاں کے درمیان سلوک اور اتفاق نہیں ہے ہمارا اکثر آپس میں بہت جھگڑا رہتا ہے میرے میاں بہت دفعہ ہم اس پہ ہاتھ بھی اٹھا چکے ہیں میرے بچے اب سمجھدار ہو چکے ہیں اس لیے وہ میں بہت پریشان ہوں اللہ کریب بات تو پریشانی کی ہے کہ جب بچوں کو سمجھ آ جایا کرتی ہے اور بچوں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ماں باپ اب جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں کتنا گالی گلوچ کا استعمال ہے کتنا آپس میں ایک دوسرے کو کوستے ہیں یا مارتے ہیں تو یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے مستقبل پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا کرتی ہیں اور میں تو ایک بات جانتا ہوں ناظرین کہ مرد کو قطر یہ حق نہیں ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے اور اس انداز سے عورت کے تقدص کو پامال کرے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی بات کر رہے ہیں جی بات کر رہے ہیں میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں فرمائیے Uh, میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں اور اس حد تک دو ماہ سے یہ چل رہے ہیں میرے دونوں جیٹ اور سس سسر ایک سائڈ سے پورا گھر ہوتا ہے اور میرے میاں اور ہم ایک سائڈ پہ ہیں یعنی جب بھی لڑائی ہوتی ہے وہ ہمیں یہی کہتی ہیں آپ علیحدہ ہو جائیں حالانکہ ہم سب سے چھوٹے بیٹے ہیں میرے ہسبینڈ جو ہیں لیکن ہمیں یہی برا بناتے ہیں اور ماں باپ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ان کے ساتھ ہیں اور ہمیں کچھ نہیں سمجھتے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج انہوں نے اتنا بڑا میرے جیٹوں نے مجھ پر الزام لگا دیا میرے تین بچے ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے مجھ پہ اتنا بہت یعنی میں آپ کو بتا نہیں تھا کہ انہوں نے مجھ پہ کیا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ آپ فلاں مجھ کے ساتھ غلط تھی اس حد تک مجھے کہا گیا ہے میں نے مولانا صاحب کو خط بھی لکھا تھا میرا کا جواب ابھی تک نہیں آیا اور میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ بتائیں کہ ہمارے گھر کے حالات ہو جائیں پر سے میرے ہسبینڈ کا کاروبار بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کچھ بتائیں وظیفہ کے اللہ ہاں کریم, ہاں اللہ, ہاں کریم ہاں اللہ کریم مدد چاہتی ہے یہ ہوا کی بیٹی یشودا کی ہمجنس رادھا کی بیٹی پیمبر کی امت زلح کی بیٹی سنا خان نے سے مشرق کلا ثنا خان نے تفدیل سے مشرق آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے, ایک مختصر سے ایک خوش آمدید خواتین کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں اپنے مطلع اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں دراصل لاہور سے بول رہی ہوں سلطانہ نگت हुँ. مجھے دو سال ہو گئے ہیں ایڈورٹائز فی ہے <تصفح> وہ ٹھیک نہیں ہو رہا میں کنٹینیوسلی علاج کرا رہی ہوں جی مجھے کچھ صحت کے لیے بتائیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی السلام علیکم شاہ جی کال ڈراپ ہو گئی صاحب کیا فرمائیں <تصفح> بہن آپ نے کہا کہ آپ کے شوہر آپ کو مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اکیلے سلیمتہ فرمائے آپ نے وظیفہ طلب کیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے تمام معاملات اچھے فرما دیں ایک ہزار مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد یا کریمو یا کریمو و یا کریم اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے یہ دس بارہ منٹ لگیں گے پڑھنے میں آپ کو یہ ہر روز آپ مغرب کی نماز پڑھ کر اگر افطاری کر کے اس کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتی ہیں ایک ہزار مرتبہ یا کریمو پڑھیں اللہ تعالیٰ کی بار میں اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شوہر بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ جی اس کے بعد کی کون کے حوالے سے کیا فرمائیں بہن آپ نے جو کہا کہ آپ کو الزام لگایا گیا کہ آپ تین بچے کی ماں ہیں اور آپ کو کہا گیا کہ آپ کا فلاں مرد سے تعلق ہے اگر ہمارے پاس شریعت کے قوانین ہوتے اور قاضی شرح ہوتا تو ایسا کہنے والے کو اسی کوڑے مارے جاتے آج تو جہاں بھی کسی عورت سے کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو فوراً اسے یہی الزام دھرا جاتا ہے بدقسمتی سے مسلمان اندھے گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں شریعت سے بالکل نابلد ہو چکے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے بکواس کر دیتے ہیں اگر اگرچہ اسی کوڑے ابھی مارنے والا کوئی نہ صحیح لیکن اللہ کی مار سے کون بچا سکتا ہے کہ قیامت کے روز جب ایسے لوگ جو الزام دھرتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے ہاتھوں میں جو ناخن ہوں گے وہ لوہے کے ہوں گے اور ان کو کہا جائے گا اس سے خارش کرو وہ مجبور ہو کر خارش کریں گے تو ان کے جسم سے کھال ادھر ادھر کر گرنے لگے گی ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو کہیں گے ہاں مجھے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے تو کہا جائے گا کہ تم وہی ہو نا جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے آج تم تکلیف برداشت کرو صبر کرے پیاری بہن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کر دیں آپ کو ایک وضی کرتا ہوں اور اس کو آپ چلتے پھرتے پڑھتی رہیں اور ہر ہاں نماز کے بعد پڑھتی رہیں یا ماجدو یا مجیدو یا ماجیدو یا مجیدو یا ماجد یا مجید یہ چلتے پھرتے پڑھتی رہیں اور ہر نماز کے بعد اسحاب ودر کی نسبت سے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیا کریں نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا ماجیدو یا مجیدو پڑھیں اور چلتے پھرتے یا ماجیدو یا مجیدو بے حساب پڑھیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ جتنے لوگ الزام دھرنے والے ہیں جو گھر سے نکالنے والے ہیں سب کے سب راہ راست پر آ گے ان جی شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اسلام علیکم علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں جی اسلام سے بات کر رہی ہوں اور میرا مسئلہ یہ کہ میرا ایک گھر ہے اور وہ سیل نہیں ہو رہا ہے اس کو آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں قریباً اور مطلب وہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ہمیشہ تو ابھی مجھ کو تھوڑے سے مطلب پیسوں کی بھی ضرورت ہے اور اس واسطے مجھ کو وظیفہ پوچھنا تھا اور ایک اور مسئلہ ہے کہ اسی طرح ایک بندے سے ہم لوگوں نے میں نے اور میری والدہ نے زمین خریدی تھی کوئی ڈیڑھ کروڑ مالیت کی تو اس بندے نے ہم کو غلط زمین بیچ دی اور ابھی مطلب یہ مسئلہ باقی ہے مطلب اس پہ کیس وغیرہ ہے مگر میں ہم لوگ اس کا کوئی حل چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کی السلام علیکم السلام ہلو ہلو ہلو السلام علیکم جی بہر خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی اور صاحب کیا فرمائیں سلطانہ بہن اللہ تعالیٰ آپ کے اس مرض کو جس کا آپ نے نام لیا ہے پاٹائٹ اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے آپ کو جلدی نجات عطا فرمائے الحمد رب العالمین میں بے شمار لوگوں کو اس کے وضاحت بھیجوا چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو کامیابی عطا فرمائی ہے نعم. ایک تو آپ مجھے سیلانی ویلفیئر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھے ان اللہ تعالیٰ میں آپ کو وظاف بھجواؤں گا آپ اس نعم. پر عمل کیجیے گا ثباب کی نیت سے ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ میں آئے گا اور ان اللہ گا کہ آپ کا مرض دور ہو جائے گا نعم. اس وقت جو وظیفہ یہ ہے کہ آپ دس تسبیاں یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کی فجر کی نماز کے بعد تلاوت کریں اللہ کے نام کو ایک ہزار مرتبہ پکاریں کوشش کریں آنکھیں بند کر کے پڑھیں اور جب پڑھ چکے تو پانی پر دم کر کے اس پانی کو رکھیں جس وقت روزے کی حالت نہ ہو اس وقت اس کو استعمال کرتی رہیں ان شاء اللہ بہت اچھی بہت اچھی صحتیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ جی اور اس کے بعد کی کال کیا والے سے؟ بہن بری دعا ہے کہ آپ کا مکان بھی بک جائے اور آپ کے ساتھ جو نقصان پہنچا ہے جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس سے آپ کی جلدی جان چھوٹ جائے اپنے مقاصد کے لیے ہر نماز کے بعد دو باتوں پمل عمل کریں ایک تو ایک سو گیارہ مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیف پڑھیں اور اس کے بعد سو مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللّہ علیہ والہ وسلم اور پھر ان دونوں باتوں کو کرنے کے بعد اللہ کی بار میں دل کی گہرائی سے دعا کریں میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مسلح کر دے آمد. آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ دونوں مسائل میں آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ جی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر صوفے کے بعد دکھی دنوں کا سہارا آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی جنید بھائی بول رہے جی میں ایسا بول رہی ہوں کہاں سے بات کر رہی ہوں میں ضلع رحیمر خان کے علاقے شدان شریف سے بول رہی ہوں بس اشا بولیں گے ضلع رحیمر خان کے علاقے شدان جنید بھائی میرے تین مسئلے ہیں میرا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے بھائی کے بارے میں بہت پریشان ہیں وہ پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتا اللہ کریں گے دوسرا مسئلہ گھر میں سب سے جگڑتا ہے جیسے تم سے جاب نہیں سب اس وجہ سے بہت پریشان ہیں اللہ کریم اور کیا پوچھنا چاہتی ہوں میرا دوسرا سوال ہے کہ میری خالہ کا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے اس کو جاب کا مسئلہ ہے اللہ کریم اور تیسرا مسئلہ والدین آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ایک اور کال ابھی شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی بات نہیں تھا کیا مسئلہ ہے گھبراہٹ تین مہینوں سے میں اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے میں بہت ہوں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور سب بہت مختصر وقت میں کیا فرمائیں اشاء بہن اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو پڑھنے لکھنے والا بنا دے اور آپ کے گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں تین سو ساٹھ مرتبہ یا متینوں یا متینو یا متین یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا یہ آپ کا بھائی بن جائے گا انشاءاللہ. دوسرا جو بھائی وہاں ہیں سعودی عرب میں ان کے لیے ہے وظیفہ تین سو تیرہ مرتبہ ہر نماز کے بعد یا وکیل پڑھیں ان اللہ تعالیٰ ان کو اچھی روزی ملے گی ان اللہ جی اور آخری کال کے حوالے سے کیا گھبراہٹ سے نجات کا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن بھر ہزاروں مرتبہ پڑھیں یا حفیظ یا رقیب یا حفیظ یا رقیب اور اس کے علاوہ آپ میرے شہر کراچی میں رہتی ہیں میرے پاس کسی کو بھیج دیں میں آپ کو گھبراہٹ سے نجات کا تعویذ دے دوں گا اور پانی دوں گا آپ اس کو استعمال کریں گی ان شاء اللہ آپ بالکل صحیح ہو جائیں گے ان اللہ جی اس پروگرام کی لازمی یہ آخری کال تھی اور آپ کے کی فیڈ بیکس کے لیے ہم منتظر رہیں گے چیئرمین ایچ کیو ٹی وی آن لائن ڈاٹ کام پہ اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا ہم مناسب اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سیدن انبیاء والمسلین جب الله النا سیدین و مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم ماہو واہلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے دینے والے پروردگار اے دینے والے پروردگار روزی دینے والے پروردگار اے راہ رات پر چلانے والے اللہ تیرا کروڑ ہا کروڑ احسان کے تو نے ماہ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ تھا فرمایا آج کا دن سترہ رمضان اصاب بدر کی یاد کا دن تھا اور سعید النا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم تھا پر عالم تیری عظمتوں تیری رحمتوں تیری برکتوں سے ہمیں ماہ رمضان ملا ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما آمی. اس کا ہر دن ہر رات ہر صبح اور شام پر رحمت ہے پوری پوری رات تیری جانب سے پیغام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو اے ہمارے پیارے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمان کتنی تکلیفوں میں کتنی مصیبتوں میں کتنی ازیتوں میں اور کتنے کرب میں مبتلا ہیں ہمارے حالات سے پوشیدہ نہیں اے عالم الغ بھی تیری جناب میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ تمام نبیوں کا صدیقین کا شہدہ اور صالحین کا واسطہ بدر کے میدان میں شریک ہونے والے تمام صحابہ اور صحابہ کے امام مصطفیٰ جان رحمت کا واسطہ ہم سب کی ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخش و مخفرت پر ماد پروردگار عالم ماہ رمضان کے روزے صحت و تندرستی کے ساتھ رکھنے کی طاقت عطا فرما امید. اس پیارے مہینے میں بھی نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں ایسے بیمار ہیں جو بچارے روزے رکھنے سے معذور ہیں اے الحد عالمی انہیں روزہ رکھنے کی طاقتیں عطا فرما کئی ایسے محروم ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے اولا انہیں ہدایت عطا فرما کئی ایسے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے انہیں ہدایت عطا فرما اولا ہم کو ہمارے بچوں کو دنیا جہان کے تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے امید. اے پروردگار ہم تیرے تمام بندے تیری تمام بندیاں تیری جناب میں ماہ رمضان کی اس اٹھارویں شب میں تیرے بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہماری توبہ قبول فرمان اور اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما زیر سبز گمبد مدینے پاک میں سرکار کے قدموں جلووں میں مدینے پاک میں ایمان کی عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمان پروردگار زندگی کے جتنے دن اور راتیں باقی رہ گئی ہیں ان کو امن و سلامتی کے ساتھ گزار دے اے پروردگار ہمارے گھروں میں جو اختلافات چل رہے ہیں کہیں شوہر بیوی کو مارتا ہے کہیں بیوی شوہر سے بے وفائی کرتی ہے کہیں دیور اور جیٹ بھابھیوں پر الزام دھرتے ہیں کہیں انہیں مار کر گھر سے نکالتے ہیں اے الہ تیری قدرت کاملہ کے اختیار میں ہے کہ تو ہر ایک کو ہدایت عطا کر سکتا ہے اے کریم اپنے کرم سے ہم سب مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے والا بنا دے ہمارے گھروں میں جو اختلافات کی آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجھا دے جتنی, جتنی نفرتیں ہیں ان کو محبتوں سے بدل دے جن کے بچے باغی نافرمان فرمان ہیں ان کو فرماوردار بنا دے اے فرورگار جو قرضے کے بوجھ میں دب گئے ہیں جنہوں نے کریڈٹ کارڈ لے لیے ہیں سود کے اوش پیسے لے لیے ہیں مولا انہیں اس قرضے کے بوجھ سے چھٹکارا اطا کر دے دنیا جہان میں جتنے مسلمان مریض ہیں اسپتالوں میں گھروں میں قید خانوں میں ان تمام کو صحت عطا فرما دے یا الحاظ عالمین جو بچھڑ گئے ہیں ان کو خیریت سے گھر پہنچا دے اے پروردگار عالم جتنے مسلمان مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے اور اے پروردگار دنیا جہان میں جتنے بے اولاد ہیں انہیں صحت مند اولاد دے دے کیونکہ اولاد پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں ضائع ہو جاتی ہے مولا انہیں صحت مند اولاد دے دے اور جو اولاد والے انہیں اولاد کی بہاریں بھی دکھا دے پروردگار دنیا جہان کی بچیوں بیٹیوں بہنوں کے لیے بہترین رشتے تحریر فرما دے رمضان المبارک کی اس رات میں تیری بہارگاہ میں فریاد ہے اے ہمارے پیارے پیارے پیارے پیارے اللہ ہم سب کی اور یہ لاکھوں کروڑوں بندے بندیاں جو مشرق مغرب شمال جنوب میں میرے ساتھ دعا میں شریک ہیں پروردگار ہر ایک کی ہر بیماری اور ہر پریشانی اصحب بدر کے وسیلے جلیلہ سے دور فرما دے اور یہ لاکھوں کروڑوں ہاتھ جو پورے عالم میں اٹھے ہوئے ہیں مولا جس نیک مقصد کے ساتھ یہ ہاتھ اٹھے ہیں مولا ان تمام کے تمام نیک مقاصد ان تمام کے پورے فرمادے